کام لگائیں گے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد تو ہم تذکرہ کر رہے تھے اذان سے پہلے توحید حاکمیت کا کچھ لوگوں نے یعنی کہ اخواند المسلمین نے اور اخباند المسلمین کی سوچ سے متاثر ہے پاکوہند ہند میں جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے لوگ یہ پاکوہند ہند میں ہوتے ہیں اور یہ مصر کی جماعت اخواند المسلمین سے متاثر ہوتے ہیں تو اخواند المسلمین کے لوگوں نے توحید حاکمیت کا نعرہ لگایا کیا مقصود ہے توحید حاکمیت کا کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے چنانچہ اگر کوئی حکومت قرآن و حدیث سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتی ہے اور ان کے ذریعے عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں تو ایسے لوگ توحید حاکمیت کے کیا ہوئے منکر ہوئے چونکہ یہ توحید ہے جب توحید حاکمیت کے منکر ہوئے تو کون ہوئے غیر مسلم ہوئے کافر ہوئے تو توحید حاکمیت کا بنیادی مقصد مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دینا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوچ کتنی خطرناک تھی اور کتاب کے معلف یہ وعدے کریں گے آگے چل کر تو یہ سوچ خوارج کی سوچ کے قریب قریب ہے خوارج نے بھی یہ کہا تھا کہ ان الحکم اللہ للہ جب امیر المنین جناب علی رضی اللہ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ کے مابین اختلاف ہوا پھر ایک کمیٹی بنائی گئی اور طے ہوا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی تو خوارج جو در اصل جناب علی کے گروہ کا حصہ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جناب علی کو کافر قرار دے دیا کس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کرنے کا حق کن کو دے دیا انسانوں کو دے دیا کہ انسان فیصلہ کریں گے اور انسان فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر ہے تو جناب علی ان کی نگاہوں میں کیا ٹھہرے کافر ٹھہرے ہم تو الحمدللہ جناب علی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان کی علامت سنتے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خوارد ہیں یہ ان کی سوچ ہے تو کتاب کے معلف وعدے کر رہے ہیں کہ اخبام المسلمین نے توحید حاکمیت پہ بہت زور دیا اور مقصود یہ ان کا یہ تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دیا جائے اور پھر ان کے خلاف بغاوت کی جائے خروج کیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ تو کافر ہو چکے جبکہ کہ توحید حاکمیت یہ چیز آپ کو سلف صالحین کے ہاں نہیں ملے گی پرانے علماء کرام کے ہاں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنا دستور نازل کر دیا قرآن کی شکل میں نبی علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں اب اس کو نافذ کس نے کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں انہیں نافذ کون کریں گے وہ انسان ہی کریں گے تو توحید حاکمیت کے کیا الگ سے تصور پیش کرنا یہ اخوانیوں کی سوچ تھی تو کہہ رہے ہیں ہمارے یہ شیخ ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور تاکہ بات مزید واضح ہو جائے میں کہوں گا کہ اخواندالمسلمین کی جماعت نے شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کی علمی جہود کے اس حصے کو خوب نمایاں کیا جسے جس وہ حاکمیت کا نام دیتے ہیں اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا تاکہ شیخ کی علمی جہود کو انہی مسائل میں عبارہ جائے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے وہ کون اخوانی اخوان المسلمین کے لوگ کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شیخ کا کلام شیخ کون سے شیخ محمد بن ابراہیم شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں ان کے باطل نظریے کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شیخ کا کلام حکومت کی تکفیر کے معاملے میں ان کے باطل نظریے کی تائید کرتا ہے ان کے اخوانیوں کی یہ سوچ تھی کہ شیخ محمد بن ابراہیم کی وہ گفتگو جس کا حاکمیت سے تعلق ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے خوب اس کا چرچا کیا جائے کیونکہ وہ سنتے تھے کہ شیخ کا یہ کلام ان کے غلط نظریے کی تائید کرتا ہے وہ کیا کہ حکمرانوں کو کافر قرار دینا اب دیکھیں اور پھر اس کے خلاف خروج کا جواز فرہم ہو کس کے خلاف حکومت کے خلاف حکمرانوں کے خلاف لیکن انہوں نے جھوٹ اور افطرا پردادی سے کام لیا اخوانیوں نے جھوٹ سے کام لیا افطرا پردادی بہتان لگانا حکومت کے تعلق سے شیخ کا موقف بالکل وعدے ہے اس پہ کوئی غبار نہیں ہے ان کے شیخ کے کلام کا غلط استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی جب کہ شیخ کے کلام میں انہیں وہ چیز نہیں ملے گی جس چیز کو وہ تلاش کر رہے تھے جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے شیخ رحمہ اللہ نے کون سے شیخ محمد بن ابراہیم مفتی اعظم جو شیخ نے باز سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ رحیم اللہ نے اس پر کس پر حاکمیت کے مسئلے میں حکمرانوں کے تعلق سے ایک بہت ہی نایاب اور نفیس کلام کیا ہے ایک رسالے میں جس کا نام کیا ہے نصیحت المحم فی طلا قضایا کے تین معاملات میں اہم ترین نصیحت کتنے معاملات میں تین معاملات میں اہم ترین نصیحت یہ کون سے تین معاملات ہیں یہ آپ جلدی سے نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہ جو کتاب ہے نصیحت فی فیصلا قدایہ یہ اصل میں پانچ علماء کرام کی گفتگو ہے کتنے علماء کرام کی یعنی کہ یہ گفتگو ایک ہی وقت میں کتنے علماء کرام کر رہے ہیں پانچ پانچ علمائے کرام کی گفتگو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم دین کی گفتگو ہو پھر دوسرے کی پھر تیسرے کی نہیں گفتگو ایک ہی ہے لیکن وہ پانچ علمائے کرام کا اتفاق ہے اچھا وہ اب وہ تین معاملات کون سے ہیں اور پانچ علمائی کرام کون سے ہیں جلدی میں نام بتاؤں گا آپ نہ لکھیں کیونکہ پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے لیکن سن لیں نمبر ایک شیخ سعد بن عتیق نمبر دو شیخ عبداللہ النقری نمبر تین شیخ محمد بن ابراہیم علیہ شیخ یہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نمبر چار محمد بن عبدالعطیف عل شیخ نمبر چار عمر بن سلیم یہ پانچ علماء کرام نے مل کر اس کتاب میں گفتگو کی ہے اچھا گفتگو کی ہے کتنے امور میں تین, تین, تین, تین وہ امور کیا ہیں نمبر ایک تین تین القول والد بغیر علم کہ بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کر دینا اور اس کے ذمن میں گفتگو کی گئی ہے ان لوگوں پہ جو علماء کلام پہ تہمت لگاتے ہیں کہ علماء کلام جو ہیں یہ مدہنت کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں مدہنت کرتے ہیں یعنی کہ حکمران شریعت کے خلاف کوئی کام کریں تو یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں یہ کوئی مظاہرہ نہیں کرتے کوئی احتجاج نہیں کرتے سڑکوں پہ نہیں آتے آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے جبکہ حق بات یہ ہے کہ علماء حق مثال کے طور پہ سعودی عرب کے علماء کرام جو بڑے علماء اکرام ہیں یہ اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتا ہی پائی جاتی ہے تو اپنا حق ادا کرتے ہیں لیٹر لکھ دیا الگ سے ملاقات کر کے نصیحت کر دی لیکن اخوانی چاہتے ہیں کہ نہیں سڑکوں پہ آئیں علماء کلام پبلک کو بھی باہر لے کر آئیں بغاوت ہو نعرے لگیں حکمرانوں کے خلاف اور یہ سوچ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ایسا کام سعودی علماء اکرام نہیں کرتے سلفی علماء کرام ایسا کام نہیں کرتے کیونکہ قرآن و سنت میں جہاں پہ یہ آیا ہے کہ آپ نے برائی سے روکنا ہے نیکی کی دعوت دینی ہے وہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے اور غلطی ہو جائے تو انہیں اچھے انداز سے نصیحت کرنی ہے اور وہ تبھی مفید ہوگی جب آپ ان کو خفیہ طور پہ علیحدگی میں نصیحت کریں گے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا یہ کوئی نصیحت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مسلمان حکمرانوں کے خلاف ابھارنا ہے اور ایسا کام مسلمان ممالک میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے پہلا معاملہ دوسرا معاملہ خلافت کے اور بیعت کے حقوق حقوق المامتی والبیع خلافت کے اور بیعت کے حقوق و ما یجب المری علا ریتی ہی وہ ما یجب ہی حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں اور پبلک کے کیا حقوق ہیں یہ دوسرا معاملہ ہوا تیسرا معاملہ کہ مسلمانوں کے مابین اختلاف پیدا کرنے سے بچا جائے اور اس بات کی وضاحت کہ مسلمان کو قتل کرنا نجائد ہے مسلمان کی بڑی عزت ہے شریعت میں اور مسلمان کے کیا حقوق ہیں تو یہ تین معاملات ہیں جن پہ یہ کتاب ہے اور یہ کتاب لکھنے والے رائٹر کون ہیں کیوں جی بیٹا کون ہے پانچ علماء کرام کتنے علماء کرام پانچ علماء کرام ان میں سے ایک ہیں شیخ محمد بن ابراہیم اب دیکھیں شیخ رحمہ اللہ نے اس پر ایک بہت ہی نایاب اور نفیس کلام کیا ہے ایک رسالے میں جس کا نام کیا ہے نصیحت فی فیصلہ قضایا جس میں حکام کے تعلق سے اپنے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اطاعت و فرما برداری کو واجب قرار دیا ہے کس نے شیخ محمد ابراہیم نے باقی چار علماء اکرام کے ساتھ ساتھ بشرت کہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ ہو یعنی کہ حکمرانوں کی ہر بات مانی جائے گی سوائے اس بات کے جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہو اب جو جب بھی حکمران غلط بات کہے گا غلط بات کا آرڈر دے گا مثال کے طور پہ حکمران کہتا ہے داڑھی کو مونڈ لو داڑی کو مونڈ لو تو اب کیا کریں گے آپ کہاں مظاہرہ کریں گے جی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا احتجاج نہیں کیا جائے گا حکمرانے کا داری مونڈ لو آپ نہیں مونڈیں گے اور جو بڑے لوگ ہیں بڑے علماء کے نام ہے وہ حکمران سے ملاقات کریں گے اور علیحدگی میں حکمران کو سمجھائیں گے کہ بھائی داری مونڈنا یہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے غلط ہے شریعت کے خلاف ہے تو یہ آرڈر آپ واپس لیں اس کو سمجھائیں گے نصیحت کریں گے وہ مان لے الحمدللہ نہ مانیں تو صبر کیا جائے گا ورنہ کوئی بھی مسلمان حکمران کہیں پہ بھی فرشتہ نہیں آئے گا کسی نہ ہر مسلمان حکمران سے کسی نہ کسی مسئلے میں غلطی ہوگی ہو سکتی ہے تو ایک غلطی کو پکڑ کے اگر آپ کہیں گے اس کا تختہ الٹا جائے اس کو اقتدار سے ہٹایا جائے تو پھر نیا آئے گا وہ بھی غلطی کرے گا اس کو بھی ہٹایا جائے یہ تو کھیل تماشا لگا رہے گا مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور شریعت کی خلاف وردی بھی ہے قرآن و حدیث کی خلاف بھی ہے تو یہ کلام جسے شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں کون سے رسالے میں نصیحہ نسیحا فی ثلاثی قضایا تو یہ کلام جسے شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے میں یا اس طرح اپنے دیگر رسالوں میں تحریر کیا ہے جو کلام کو کاٹ دیں وہی حاکمیت کے باب میں فی الحقیقت شیخ رحمہ اللہ کی علمی جوہود ہیں لیکن ان لوگوں کی مثال کن لوگوں کی اخوانیوں کی ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنی انگلی تورات کی اس عید پر رکھ کر اسے ڈک دیا تھا جو زانیوں کے رجم کے بارے میں واضح طور پر نازل ہوئی تھی تاکہ اسے چھپا دیں یہ نیچے حدیث دیکھیں اس سے آپ کو معاملے کی سمجھ آ جائے گی نیچے حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ بھی ہے اگلے صفحے میں نیچا ہاشیہ دیکھیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے کن میں سے یہودیوں میں سے یہودیوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم میں سے ایک مرد ایک عورت نے کیا کیا ہے کی بدکاری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو رات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے رجم کس کو کہتے ہیں پتھر مار مار کر ختم کر دینا انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں کن کو بدکاری کرنے والوں کو زنا کرنے والوں کو ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں بیجتی کرتے ہیں کوڑے لگاتے ہیں عبداللہ بن اسلام نے کہا عبداللہ بن سلام کون جو پہلے یہودی عالم تھے اب کیا ہو چکے ہیں مسلمان یہ بھی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو کس کو کہا تم جھوٹے ہو سے اس میں رجم کا حکم موجود ہے کس میں تو میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا سے وہ لائے اور اسے کھولا لیکن ان کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ ایٹے رجم پر رکھ دیا جس ایت میں حکم تھا کہ بدکاری کرنے والے کو سنگسار کیا جائے ایک آدمی نے اس پہ کیا رکھ دی ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا پہلے کا حصہ بھی پڑھ دیا اور اس ایت کے بعد کا حصہ بھی پڑھ دیا اور کہا تو رات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے عبداللہ اللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اس نے اپنے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا کہ اس میں رجم کی آیت تو موجود ہے چنانچے نبی علی السلام نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک جک رہا تھا یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ اللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو اب یہودیوں نے اس یہودی نے کیا کام کیا چھپانے کی کوشش کی نا اس عید کو تو اخوانیوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں شیخ محمد بن ابراہیم کا وہ کلام چھپانے کی کوشش کی جس کلام میں وہ وعدے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کی بات مانی جائے ان کی اطاعت کی جائے البتہ ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو نافرمانی پہ مشتمل ہو تو ان کی یہ حرکت یہودیوں کی حرکت سے ملتی جلتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کون ڈاکٹر عبدالسلام رحمہ اللہ چلے دی اور یہ حاکمیت کی اصطلاح خود اس پر لوگوں کے اعتراضات ہیں یہ جو توحید حاکمیت نکالی ہے اس پہ لوگوں کے کیا ہے اعتراضات ہیں اس پر بہت سارے مفکرین اور سکالرز نے کلام کیا ہے اعتراض کیا ہے ڈاکٹر محمد امارا یہ کون ہے ڈاکٹر محمد امارا یہ ازر کے بڑے علماء کرام میں سے ایک ہیں ادو ہے کبار علما بال اظہر اور یہ فوت ہوئے ہیں دو ہزار بیس میں آج سے کتنے سال پہلے دو سال پہلے اور جو ان کے ان, ان کی گفتگو یہاں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکے تو ڈاکٹر محمد امارا نے اس کے بارے میں کہا ہے کس کے بارے میں بیٹا توحید حاکمیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہمارے قدیم علمی وراثت اور جدید اتحاد کے اندر ایک اجنبی شعار ہے جسے تھوپا گیا ہے شعار کا آپ کر سکتے ہیں سلوگن شعار کا مین آپ کیا کر سکتے ہیں سلوگن اچھا یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد امارات یہ توحید حاکمیت توحید حاکمیت توحید حاکمیت یہ ایک جدید سلوگن ہے یہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی اور جدید علماء کے نام نے تو اشتہاد کیا ہے کتب لکھی ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی یہ اخوانیوں نے یہ چیز پیش کی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد امارا کہاں کے مصر کے اور اخوانی کہاں سے نکلے ہاں تو ڈاکٹرسلام نے یہاں پہ مصر ہی کے بڑے عالم دین کا نام لیا مفکر کا نام لیا عالم دین تو نہیں ہم کہیں گے مفکر کا سکالر ادیب کا نام لیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عربی ادب کی کتب پڑھی ہوئی ہیں یہ پہلے چیز نہیں ملتی یہ نہیں چیز آئی ہے پھر کہتے ہیں کون کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں کہ محمد سعید اشماوی یہ بھی مصر کے ہیں اور یہ دو ہزار تیرہ میں فوت ہوئے ہیں کتنے سال پہلے آج سے نو سال پہلے اور احمد کمال احمد کمال جو ہیں یہ دو ہزار انیس میں فوت ہوئے ہیں آج سے تین سال پہلے اور حافظ دیاب حافظ دیاب کا پورا نام ہے محمد حافظ دیاب اور یہ فوت ہوئے دو ہزار پندرہ میں آج سے ہاں لیکن یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں سو سو سال کے قریب ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں نبے سال اسی سال سو سال یہ سب وہ لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد سعید اشماوی احمد کمال حافظ دیاب جیسے بعض کاگروں کا بھی یہی خیال ہے کہ بالکل بالکل سے پہلے آپ یہ لکھ لیں تو مناسب رہے گا کہ یہ بالکل وہی خوارج کا شعار ہے خوارج کا سلوگن ہے جسے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے عہد خلافت میں بلند کر رکھا تھا اور وہ کیا تھا لا حکم اللہ للہ انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ تعالی کریں گے یعنی کہ انسان فیصلہ نہیں کریں گے اور اس قسم کی گفتگو انہوں نے پیش کی ہے میں ایک بار پھر کہوں گا میں ایک بار پھر کہوں گا بیٹا یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ عبدالسلام ماشاء اللہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان جماعتوں کا یہ بدنما کردار بدنما ان کے برا بدصورت بد شکل یہ بدنما کردار ہمارے نوجوانوں پر برا اثر ڈال رہا ہے اور وہ ان کھوکھلے نعروں اور شیاروں کے دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ بظاہر یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے نا لوگوں کو جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروں کہ مسلمان ممالک میں جو لوگ امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیں تو لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں ہیرو چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں چاہے قبلوں کی پوجا کرنے والے ہوں چاہے بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہوں بس امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیا یہ ہیرو ہے لگانا صرف نعرہ ہی اور تو کچھ کرنا نہیں تو ایسے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی جب یہ نعرہ لگا تو ہر حاکمیت کا تو نوجوان جو ہیں وہ اس نعرے سے متاثر ہونے لگے اور اپنے مسلمان حکمرانوں کے خلاف دل میں بغض پالنے لگے تو میں نے چاہا کہ سلفی دعوت کے کچھ ایسے اصول بتا دیے جائیں جن کی روشنی میں اہل حق دوسروں سے ممتاز ہو جائیں پتہ چل جائے اہل حق کون ہے سلفی کون ہے اور ایک حقیقی سلفی جھوٹے دعوے دار سلفی سے الگ ہو جائے پتا چل جائے کہ یہ حقیقی سلفی ہے اور یہ نام لینے والا ہے سلفیت کا جبکہ سلفی نہیں ہے کیونکہ اس وقت لوگوں میں ایک ایسی جماعت ابھر کر سامنے آ رہی ہے جو سلفیت کا دعویٰ کر رہی ہے مگر سلفیت ان سے بری ہے سلفیت کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جس طرح اشاعرا دعویٰ کرتے ہیں کون دعویٰ کرتے ہیں ابھی سمجھ لگ جائے گی آپ کو اشاری یعنی کہ اشاری دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں جبکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اشری کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں جبکہ وہ اللہ رب العزت کی اکثر صفات کو نہیں مانتے اللہ تعالی کی اکثر صفات کو نہیں مانتے اور بھی عقید کی کئی غلطیاں ہیں تو اہل سنت کیسے ہو گئے ایسے ہی پاکستان اور انڈیا میں بنگلہ دیش میں آج کل اہل سنت کے نام پہ قبضہ ان لوگوں نے کر رکھا ہے جو اہل بدت ہیں اہل سنت کے نام پہ قبضہ کنہوں نے کر رکھا ہے جو کیا ہے اہل بدت ہیں شر کرنے والے قبروں کی پوجا کرنے والے اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اہل سنت ہیں تو اشری لوگ سنت کے خلاف چلتے ہیں نعرا کیا لگاتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اسی طرح اخوان المسلمین بھی یہی دعوی کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت وال میں سے ہیں حالانکہ ان کے کن کے اخوان المسلمین اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اور دونوں کے منج میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ, یہ کو مٹا دیں اور جن اصولوں کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان پر سلفی منظ کے دائیوں کا شروع سے آج تک اتفاق رہا ہے کہتے ہیں جو میں دس اصول بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اصول میں نے نہیں گڑے البتہ میں نے ایک جگہ جمع کر دیئے ورنہ یہ وہ اصول ہیں جن پہ اتفاق چلا رہا ہے ان اصولوں کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں میں کون ہوں بیٹا میں یہ کہہ دوں لاٹسلام ان اصولوں کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جس سلفیت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ موجودہ دور میں پائی جانے والی مختلف اسلامی حزبی جماعتوں اور تنظیموں کی طرح نہیں ہے کیونکہ سلفیت تمام مسلمانوں کی جماعت ہے چنانچہ جو بھی سلفی عقیدے کا حامل ہو اور اس کی پابندی کرتا ہو وہ واقعی اور حقیقت میں سلفی ہے ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہمارے یہاں علماء اور حکام کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یہ جو الفاظ ہے نا ہمارے یہاں علما حکام کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان کے اس کے نیچے آپ لکیر کھینچ سکتے ہیں یہ ترجمہ, ترجمہ مناسب نہیں ہو سکا یہاں پہ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہم اپنے اصولوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپاتے اخوان المسلمین اور اس کے اسن کی تنظیمیں جو ہیں اپنی کئی چیزیں چھپاتی ہیں خفیہ رکھتی ہیں تو سلفیت اور ان میں یہ بھی ایک فرق رہتا ہے کہ سلفی لوگوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کی ہر چیز کیا ہوتی ہے واضح ہوتی ہے عام ہوتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے لی گئی ہے یہ لوگ کچھ چیزیں چھپاتے ہیں نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں پولیس کو معلوم ہوں نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں حکمرانوں کو معلوم ہوں ہم جسے مانتے ہیں وہ سب کتابوں میں محرر ہے انہیں کیسٹوں میں سن سکتے ہیں ہمارے یہاں نہ کوئی پر اثرات تنظیم ہے اور حکومت کے سوا نہ کوئی دوسری سیاسی پارٹی اور جماعت ہے یہاں پہ بھی ترجمہ آخر میں کوئی ان کے تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے والا ہے اس کے بعد ہم علماء سلف کے ساتھ جڑے رہنے کو ایک ضروری امر سمتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے سلفی علماء کے نام کے ساتھ جڑ کر رہیں اور یہ بطور خاص کو ذرا مٹائیں اور آخری ادوار میں ان کے آخری زمانے میں آخری ادوار میں ان کی نمائندگی کن کی علماء سلف کی ان کی نمائندگی نجدی دعوت کے علماء نام کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد جو انہیں کے نقشے قدم پر آتے رہے تو اب اس جملے میں کیا کہا ہے شیخ نے ہم سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ سلفی علمائی کے نام کے ساتھ جڑ کر رہے اور ساتھ ہی سعودیہ کے رہنے والے لوگوں کو بتایا کہ اس زمانے میں سلفی علمائی کے نام کون سی ہیں جن سے جڑ کے رہنا آپ نے وہ ہیں جو نجدی دعوت کے علمائی کے نام ہے کہ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہا ان کے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد وغیرہ یہ لوگ جو ہیں موجودہ زمانے میں سلفی علمائی کے نام کے نمائندہ ہیں اور ایسے ہی دیگر ممالک میں جو ان جیسی دعوت کو پیش کرے وہ علماء سلف میں سے ہے آپ ان کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں ان سلفی علماء سنت میں سے چند کے نام درج کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں جو بدعات اور نفس پرستی کے دل دل سے بالکل دور رہے دل دل سمجھتے ہیں نا آپ لوگ یعنی کہ وہ زمین جہاں پہ انسان چلے تو کیا ہوگا درس جائے گا نکل نہیں سکے گا جو بدعات اور نفس پرستی کے دلدل سے بالکل دور رہے اور جادہ حق کو کبھی نہیں چھوڑا راہ حق کو کبھی نہیں چھوڑا ان کی تعداد بہت ہے ان میں سے چند یہ ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ شیخ محمد بن صالح الحسین شیخ صالح بن عبد الرحمان الکرم شیخ صالح بن فوزان الفوزان جو پہلے چار ہم نے پڑھے وہ فوت ہو چکے ہیں جو اب پڑھے آخری یہ زندہ ہیں شیخ صالح بن فوزان الفوزان یہ کیا ہے حیات ہیں ہیں زندہ ہیں شیخ عبد بن حمد البدر یہ کیا ہے زندہ ہیں درس دیتے ہیں کہاں مصن نبی میں نوے سال کے قریب ہوں گے ماشاء اللہ شیخ عبدالزیز بن عبداللہ آل شیخ ان کو جانتے ہیں؟ کبھی دیکھا سنا ان کو آپ نے سعودی عرب کے مفتی اعظم اگر آپ نے حد کیا آج سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے تو خطبہ حج یہیں دیا کرتے تھے چار پانچ سال سے نہیں دے رہے کیونکہ اب یہ بیمار رہنے لگے ہیں تو پہلے یہیں خطبہ حج دیا کرتے تھے یہ بھی حیات ہیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید یہ فوت ہو چکے ہیں شیخ صالح بن محمد علحیدان یہ بھی فوت ہوئے ہیں کتنا عرصہ پہلے ایک سال شاید مکمل ابھی نہیں ہوا یہ مسجد حرام مکہ میں درس دیا کرتے تھے اور شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید جو ہیں یہ امام رہے ہیں کہاں کے مسجد نبوی کے اور شاید مسجد حرام میں بھی رہے ہیں دونوں جگہوں پہ چہد رہے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء ہیں جو انہی کے منج پر قائم ہیں ہم ان کے اندر کسی عصمت کے قائل بالکل نہیں ہیں کیا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے بالکل غلطی نہیں ہوگی ہو سکتی ہے غلطی بلکہ وہ بھی انسان ہیں ان پر بھی وہی غلطی بھول چوک اور دیگر امور تاری ہوتے ہیں جو دوسرے تمام انسانوں پر تاریخ ہوتے ہیں کسی مسئلے میں بول سکتے ہیں کبھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پہ یہ سلفی مدد میں ہیں اور سلفی علماء کا نام ہم انہی علماء کا نام اور ان جیسے دیگر علماء سے علم حاصل کرتے ہیں اور اسی میں خود کو مشغور رکھتے ہیں اسی طرح ہم الحمد کتب حدیث جیسے کتب ستا کتب ستا کا نام کون بتائے گا یا آپ میں سے ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو بتا سکتا ہے کتب ستا کا نام میں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں جلدی کریں ذرا ٹائم نہیں ہے جی سہی بخاری مسلم سنن نسائی جی سنن ابن ماجہ چھوڑا کس کو انہوں نے تو بہرحال صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنن ترمتی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ یہ کیا ہوگا کتب ستہ ستہ کا مانا کیا ہوتا ہے چھ چلے جی جیسے کتب ستہ ان کی معروف شرحیں اور کتب تفسیر جیسے تفسیر ابن جریر امام تبری کی ہے تین سو دس اجری میں فوت ہوئے ہیں پرانی تفسیر ہوئی نا تین سو دس, دس،, دس, دس, دس آج کیا ہے چودہ سو چوالیس ہاں چوالیس آگے تفسیر بغوی یہ امام بغوی پانچ سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر سات سو چوہتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور یہ شاگرد ہیں کس کے امام ابن تیمیہ کے امام ابن تیمیہ کے اور تفسیر ابن سعدی یہ فوت میں تیرہ سو یہ استاد ہیں کس کے شیخ ابن عثیمین دیکھ لیں ابن کثیر پہچانے جا رہے ہیں اپنے استاد سے اور شیخ ابن سعدی پہچانے جا رہے ہیں اپنے شگیرد سے شگیرد بہت آگے نکل گیا تفسیر ابن سادی اور تفسیر ابن سادی کا اردو میں ترجمہ معلوم ہے نا ملتا ہے تفسیر ابن سادی کا اردو میں ترجمہ موجود ہے اور تفسیر ابن سعدی کا پورا نام ہے تحصیر الکریم الرحمان سلنج آگے اسی طرح ہم عقائد کے باب میں سلفی کتابوں کو پڑھتے ہیں جیسے عمومی طور پہ کتب سننا یعنی کہ وہ کتب جو سننا کے نام سے مشہور ہیں مثال کے طور پہ ایک کتاب جس کا آج کل میں آن لائن درس دے رہا ہوں اور اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں شرح سننا امام بربہاری کی شرح سننا امام بربہاری کی اس کا دورہ ہو رہا ہے اور یہاں شیخ صاحب بتا رہے ہیں اس کا دورہ ہو چکا ہے کنہوں نے کروایا تھا شیخ صاحب؟ شیخ صاحب تھے شیخ بدی الزمان صاحب اس کا دورہ اس کتاب کا یہاں پہ کروا چکے ہیں اور میں آج کل آن لائن کروا رہا ہوں ہمارے کتنے پارٹ ہو چکے اور خاص طور سے ابن خزیمہ کی کتاب التوحید ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ جن کی حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ ان کی عقیدے کی کتاب بھی ہے کتاب التوحید اور امام خزیمہ فوت ہوئے ہیں تین سو گیارہ ہجری میں تو ان کی کتاب وہ توحید عقیدے کے موضوع پہ بڑی اہم کتاب پھر شیخ محمد عبد الوہاب یہ کب فوت ہوئے ہیں بارہ سو ہجری میں اور یاد رہے کہ محمد عبد الوہاب کون ہے ا یہ کون ہے بنو تمیم میں سے دھیان سے اتمی ہے اور بنو تمیم کے بارے میں کیا کہا ہے نبی علیہ نے کہ دجال کا مقابلہ کریں گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا میں اس عظیم امام کو بدنام کیا گیا ہے فتنہ قرار دیا گیا ہے جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے معذرت کے ساتھ میں چھوٹی سی بات بیان کرنا چاہوں گا یہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے درس میں امام محمد بے عبد کو برا بلا کہا کرتے تھے میں آپ کی توجہ چاہوں گا پلیز یہ آپ جو ہے نا یہ چائے وغیرہ کی وجہ سے کافی مستو بٹا، مستو بٹا. <تصفح> یہ چیزیں بعد آخر میں اٹھا لیں ذرا یہ چیزیں ذرا سنیے محمد بھی عبد الباب رحی کو برا بلا کہا کرتا تھا وہ امام مسجد کا خطیب تو ایک صاحب بڑے سمجھدار تھے عقل مند تھے دعوت میں اکل مندی کی بہت ضرورت ہے حکمت کی ضرورت ہے وہ کتاب توحید کا پہلا صفحہ پھاڑ کر کتاب و توحید اس سے مولی صاحب کے پاس لے گئے یعنی کہ رائٹر کا نام مٹا ڈالا رائٹر کون تھے محمد عبد الوہا اب رائٹر کے نام کے بغیر کتاب پیش کی کہا مولی صاحب یہ کتاب کیسی ہے مولی صاحب نے کتاب کھولی اس میں قرآن کی آتے ہیں یا احادیث ہیں تو کہا کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں قرآن کی آئے ہیں اور احادیث ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کتاب بہت زبردست ہے تو کہا مولانا صاحب یہ کتاب اسی رائٹر کی ہے اسی محلب کی ہے جس کو صبح و شام آپ برابر کہتے ہیں محمد بن عبد الوہا تو وہ شرمندہ ہوا اسی لیے چونکہ شیخ صاحب کو بدنام کیا گیا پاکستان انڈیا میں تو اس لیے کئی لوگ ان کی کتابیں محمد بن عبد الوہا کے نام سے نہیں چھاپتے کس نام سے چھاپتے ہیں محمد بن سلیمان سلیمان یعنی ان کے دادا کا نام عبد الوہاب والد کا نام درمیان سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور محمد بن سلمان تمیمی لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں لوگ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام نام برا تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا تو یہ بہت عظیم امام ہیں ان کو دیکھیں تین سو سال ہو چکے ہیں اور سعودیہ کے لوگ عقیدے میں ماسٹر ہیں عقیدے میں ٹھیک ہیں قبر پرستی نہیں ہے دربار نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے آخری زمانے میں محمد عبد البہاب رحمہ اللہ کا ان کی کتب کا تو شیخ محمد عبد کی کتاب و توحید اور شیخ کی دیگر تمام کتابیں یعنی ان کی اور بھی کتابیں بہت مفید ہیں خواب الابا رسول الصلاطا کشمشات وغیرہ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تمام کتابیں اسی طرح شیخ محمد الحاب سے لے کر آج تک کے تمام اما دعوت کی کتابیں پڑھتے ہیں محمد اب البہاب کے بعد ان کے بیٹے ان کے پوتے وغیرہ جتنے ان کو اما دعوت کہا جاتا ہے ان کے سلفی دعوت کے علماء تو ان سب کی کتابیں بڑی شاندار ہیں اور علماء دعوت سے ہماری مراد یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اوپر ابھی گزرا ہے شیخ ابن عباز وغیرہ شیخ محمد بن ابراہیم وغیرہ آگے کہتے ہیں ہم فک کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں حدیث کی بھی پڑھتے ہیں عقیدے کی بھی پڑھتے ہیں تفسیر کی بھی پڑھتے ہیں اب کیا کہتے ہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں فک کی اور ان میں خاص طور سے ذات المستنے کو یاد کرنے پر ابارتے ہیں کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے اچھا اب فق کی کتابیں جو ہیں یہ علماء کے نام کے اقوال ہوتے ہیں تو کیا آنکھیں بند کر کے دیکھے میں یہاں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں کون سی جی فک ہے عام طور پہ فک ہنفی اور سلفی علماء کے نام ایل دیس علماء کے نام اور ہنفی علماء کے نام کے مابین اختلاف رہتا ہے سلفی علماء کے حنفی فک کی کئی کتابوں اور مسائل پہ اعتراض کرتی ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے حنفی علماء کرام بزرگوں کے اقوال امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہ مانیں امام صاحب کی وہ باتیں مانیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اور جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں وہ نہ مانے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امام صاحب کو برا برا کہیں گے یہ ہمارا یہ ہم بالکل نہیں کہتے اب یہاں پہ دیکھیں ان کی گفتگو انہوں نے ذکر کیا ہے فک کی کتاب کا جس کا تعلق ہے حمبلیوں سے کن سے تعلق ہے بولیے ذرا ہمبلیوں سے لیکن ساتھ ہی خبردار کیا دیکھیں کتنی اہم گفتگو ہے کہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ دلیل کو جان کر اس کی پیروی کی جائے فک کی کتاب ہماری زاد المستقنے بڑی اچھی کتاب ہے لیکن آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کی پیروی نہیں کرنی دلیل جس بات کی منے وہ آپ نے ماننی اور ہم عیب نہیں لگاتے اگر کوئی اس کے علاوہ کسی فقہی متن کو یاد کرتا ہے زاد المستقنے کے علاوہ اگر آپ کوئی اور فقہی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو برا بلا نہیں کہتے لیکن ہماری شرط ہے ات شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی دلیلوں پہ غور کرے ہم تعصب سے بغذ رکھتے ہیں تعصب نہیں جی میں حنفی ہوں میں حدیث نہیں مانوں گا میں رف الدین نہیں کروں گا کیوں کیوں میں حنفی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں حمبلی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں شافی ہوں میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھوں گا میں چھوڑوں گا کیوں کیونکہ میں مالکی ہوں تو کہتے ہیں یہ حرکت ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک اور امام کی بات پہ ڈٹ جائیں اور حدیث کو نظر انداز کر دیں یہ غلط ہے آپ اما کرام کا احترام کریں امام مالک امام و حنیفہ امام شافی امام احمد اللہ ان سب پہ اپنی رحم نازل فرمائے کہ سب کا آپ احترام کریں اور ان کی کتب بھی آپ پڑھیں آپ ان سے علم لیں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن آپ حدیث کو نظر انداز کر دیں ان کا فتویٰ سینے سے لگا لیں کہتے ہیں یہ غلط ہے کہتے ہیں کہ ہم تعصب سے بگت رکھتے ہیں اور اسے کلی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح نحو صرف انکر اور عدب و صرف ان کے عربی گرامر اور ادب و شعر کی کتابوں کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کی عربی زبان مضبوط ہوگی تو اب حالانکہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں کئی دفعہ بے حیائی بھی آ جاتی ہے وہ غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہماری عربی زبان مضبوط ہوتی ہے ساتھ ہی ہم لوگوں کو اصلاح نفس اصلاح عقائد اصلاح اخلاق اور عبادت میں لگن کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنی اپنی بھی اصلاح کریں اپنے عقائد کی اصلاح کریں اپنے اخلاق کی اصلاح کریں اور عبادت کریں ہم سنتوں کی پابندی کرنے اور انہیں زندہ رکھنے پر بھی لوگوں کو ابارتے ہیں یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی مثال کے طور پہ مسوا کرنا ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سنت کو اپنائیں اور جو سنت آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں مردہ ہو چکی ہے اس کو آپ زندہ کریں مثال کے طور پہ رفری دین کرنا سنت ہے کس کی نبی علی علیہ السلام کی اور بہت سی عادی سے ثابت ہے آپ کے گاؤں میں کوئی بھی رف دین نہیں کرتا آپ آگے بڑھیں آپ اس سنت کو زندہ کریں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو ہزمی جماعتوں کے طرز پہ سلفی جماعت بنانے کی کوشش کرے وہ غلطی پر ہے ہم اس سے بری ہیں یعنی کہ نام آپ سلفیت کا استعمال کریں اور کام آپ اخوانیوں والے کریں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کریں لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف ابھاریں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں حکمران کو تخت سے کرسی سے محروم کرنے کی کوشش کریں کہتے ہم اس کی تعید نہیں کرتے ہم اسی پر قائم ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے ہماری مدد کرے ہمیں نفع پہنچائے اور نفع بخش بنائے وہ ہر چیز پہ قادر اور کار ساز ہے پہلا اصول علم شریع کے حصول کا اہتمام کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا حقیقی سلفی بننے کے لیے علم لینا ضروری ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اسلامی جماعتیں اور ان جماعتوں کے پیروکار علم شری سے منحرف اور اس سے دور ہیں کس سے دور ہیں شری علم سے علم نہیں لیتے یعنی کہ ڈاکٹر بننے کی انجینئر بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے دین کا علم نہیں سیکھ رہے جبکہ سلفی دعوت علم شری کو بڑی اہمیت دیتی ہے کیونکہ یہی اصل اور مضبوط جڑ ہے جس پر ہماری زندگی قائم ہے چنانچہ فرد اور سماج معاشرہ یعنی کہ فرد ایک آدمی اور سماج پورا معاشرہ چنانچہ فرد اور سماج دونوں کی بنیاد اسی علم شری سے قائم ہے اور سالے ہو سکتے ہیں اصل میں ایک دو لفظ گئے ہیں اس لیے وہ جملہ عجیب سا بن گیا ہے مقصد یہ ہے کہنے کا مؤلف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فرد اور سماج یہ شری علم کے بغیر نہیں رہ سکتے شری علم کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے شری علم کے بغیر درست نہیں ہو سکتے اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و عمل سے پہلے علم کا حکم فرمایا ہے ان کے عمل بعد میں پہلے کیا ہے علم ارشاد باری تعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالم آپ جان لیں یہ علم آ گیا نا فعالم جان لیں پہلے کیا ہے علم آپ جان لیں اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مابود برحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی کہ لا الہ الا اللہ اس کا وظیفہ کرنا کافی نہیں ہے لا الہ کہہ دینا کافی نہیں ہے آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے اس کا اللہ کا علم بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اپنے گناہوں کی مفرت طلب کریں ولیمینا ولات اور آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں یعنی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے مومن عورتوں کو معاف کر دے یہ شہر کا ترجمہ تھا اب نیچے آئیں اور ہم نے علم کو پہلا اصول بنایا ہے یعنی کہ دس اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے علم کیونکہ راستے بہت ہیں اور تمام راستے پگ ڈنڈیوں اور کھائیوں کی شکل میں ہیں تمام راستے باغ ڈنڈیوں اور کھائیوں کی شکل میں ہے سوائے اس راستے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ سراتی وَلَا فتفرق اچھا آپ دیکھیں راستے بہت ہیں نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی تہتر اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کامیاب گروہ کون سا ہے غلط گروہ کون سے ہیں غلط ہیں بہتر اور ایک ہے ٹھیک تو کیسے تلاش کریں گے علم ہوگا تو تلاش کریں گے نا ورنہ آپ سرات مستقیم کی بجائے جنت کے راستے کی بجائے کسی اور پگ ڈنڈی پہ چل پڑیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ راستہ مجھے لے کر جاتا ہے مکہ یہ راستہ لے کر جاتا ہے جنت میں جب کہ وہ جنت میں نہیں لے جائے گا آپ کو کہیں اور لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ داسرات اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ فتبی تم اس راستے پہ چلو کون سے راستے پہ میرے راستے پہ اللہ کے رسول کے راستے پہ اس رات مستقیم پہ ولادت بھی سبل اور دیگر راستوں پہ نہ چلو فتحر رقاب کو من سبیلی دیگر راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اور سنت کے اس راستے پہ چلنے کی واحد سبیل وہ علم ہے جو حقائق کو وعدے کر دے اور جو اس راستے کو منور کر دے اس راستے کو راستوں کو نہیں اور جو اس راستے کو منور کر دے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کل ہاد ہی سبیلی ترجمہ یعنی اے محمد کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے میرا راستہ ہے ایک راستہ اس کے بعد کیا کہا کہ کل ہادی سبیری ادو ار میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میرا راستہ کیا ہے کہ میں دعوت کس کی طرف دیتا ہوں اللہ کی طرف علی بسیر بصیرت کی بنیاد پہ علم کی بنیاد پہ علم علی بصیر علم علم علم یہ پہلا اصول ہے نا تو ادول اللہ علا بصیرہ کہ میں علم کی بنیاد پہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں آنا میں بھی وامانی تبانی اور میرے نقشے قدم پہ چلنے والے میرا کلمہ پڑھنے والے میرے پیروکار بھی دین کی دعوت دیتے ہیں علم کی بنیاد پہ چنانچے اس ایت کے اندر اللہ کے اس قول اعلی بصیرہ یعنی علم و بصیرت کی بنیاد پر اس سے مراد حجت و برہان ہے اور یہیں دونوں علم نافع ہیں یعنی کہ دلیل کا علم ہونا دلیل چاہے کتاب و سنت ہو چاہے صحیح کیاس ہو ان دونوں کا علم ہونا یہ ہے علم نافع تو علم نافع کیا ہے آپ جو مسئلہ جانتے ہیں اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہو آپ جو عقیدہ پیش کرتے ہیں اس کی دلیل بھی آپ کو معلوم ہو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حصول علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے باؤ جی بڑا اہم جملہ ہے آپ لوگ یہاں سعودیہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی پاکستان انڈیا میں کیوں نہیں آج یہاں کیا لینے آئے ہیں کھانے پینے کا چکر ہے نا ریال کمانے آئے نا تو امام احمد کہہ رہے ہیں اگر ریال کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو دین کا علم سیکھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی چاہیے ریال کمانے کے لیے کھانے پینے کے چکر میں آپ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں والدین کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا مکان چھوڑ کے اپنا گھر وہاں چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کتنی دور نکل ہیں آپ تو امام احمد کہتے ہیں لوگوں کو حصول علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ ایک آدمی کو دن میں کھانے پینے کی ایک یا دو بار ضرورت پڑتی ہے جب کہ اسے علم کی ضرورت اس کی سانسوں کی تعداد میں پڑتی ہے جتنی دفعہ آپ سانس لیتے ہیں اتنی بار آپ کو علم کی ضرورت ہے اور کھانے پینے کی ضرورت چوبیس گھنٹے میں ایک بار ہے یا دو بار یا تین بار جس چیز کی ضرورت دن میں دو یا تین بار ہے اس کے لیے اتنی محنتیں اور جس کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ذرا اپنے بچے کی طرف دیکھے نا ذرا کتنی آپ کو فکر ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے اور یہ بھی یہاں دمام میں پھر پہنچے یہ بھی یہاں اس کو بھی کہیں جاب مل جائے میری طرح لیکن کیا یہ بھی فکر ہے کہ یہ سیکھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کون سے الفاظ ہیں کون سے کون کون سی حرکت جو ہے انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہے یہ قرآن سیکھے ترجمہ سیکھے تفسیر سیکھے امام احمد کی گفتگو آپ کو کہاں ملے گی مدارج سالقین میں امام ابیم کی کتاب ہے مدارج السالقین انہوں نے امام احمد کا قول نقل کیا ہے اور یہ جان لیں کہ طلب علم کی دو قسمیں ہیں طلب کس کو کہتے ہیں حاصل کرنا علم حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک وہ علم جو ہر ایک پہ فرض ہے ایک علم وہ ہے جو سیکھنا کس پہ فرض ہے ہر ایک پہ نمبر دو وہ علم جو فرض کفایا ہے فرض کفایہ کا مطلب کیا وہ میرا اور شیخ صاحب کا کام ہے ہم مولوی بھی سیکھ لیں آپ نہ بھی سیکھیں تو جان چھوٹ جائے گی لیکن علم کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ سب کو سیکھنا پڑے گا آپ وہ بھی نہیں سیکھتے مسئلہ یہ ہے دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے پہلا کیا بیٹا یہ بچے بتائیں گے پہلا کیا بیٹا اللہ آپ کا بلا کرے ماشاءاللہ یہ کس کے بیٹے ہیں نیش اللہ صاحب نصر اللہ بھائی کے لو جی نصر اللہ ماشاء اللہ آج گھر میں انعام دینا ہے اس بچے کو جہاں تک پہلے کا تعلق ہے یعنی کہ جو سیکھنا ہر ایک پہ فرد ہے تو اسی کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرول اسلاسا کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جان لو کہ ہم پر چار مسائل کا سیکھنا واجب ہے کتنے مسائل کا چار پہلا علم پہلی چیز کیا سیکھنا واجب ہے علم سیکھنا اور اس سے مراد کیا ہے دلیلوں کی روشنی میں اللہ کی معرفت بھائی آپ کو اپنے خالق کا تو پتا ہونا چاہیے نا دلیل کے ساتھ آپ کو پتا ہو کہ میرا رب کون ہے میرے رب کے نام کیا ہے ہر نام کا ترجمہ کیا ہے میرے رب کی صفات کیا ہیں اس صفت کا مطلب کیا ہے لیکن یہاں صورت حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے ناموں اور صفات کا ترجمہ اور اس گفتگو یہ گفتگو کریں تو پاکستان انڈیا میں شور اٹھتا ہے ایسا سوال نہیں کرتے کہ اللہ کہاں ہے اگر یہ کہہ دیا جائے نا اللہ کہاں نا ایسی باتیں نہیں کرتے ان کے باتیں ہونی چاہیے پیروں کے بارے میں موریہ کے بارے میں کہ وہ کہاں رہتے ہیں کہاں ان کا گھر ہے اللہ کے بارے میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کہاں ہے شور اٹھے گا اعتراض ہوگا افسوس ہوتا ہے چن جی تو کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں اللہ کی معرفت اللہ کو پہچانے اس کے نبی علیہ السلام کی مارفت اپنے نبی کو پہچانے آپ کے نبی کون تھے ان کا نام کیا کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے ان کے حقوق کیا ہے ان کی تعلیمات کیا تھیں اور اس کے دین اسلام کی معرفت تو یہ ہے پہلی چیز اسی طرح امام احمد رحم اللہ نے وعدے کیا ہے کہ ان امور کو جن کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر ضروری ہے کون کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں کہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم کا اس قدر حصہ ضرور حاصل کرے جس سے اس کا دین قائم رہ سکے دریافت کیا گیا پوچھا گیا کہ جیسے کون سی چیز وہ کون سی چیز ہے جو سیکھنا ضروری آ رہی ہے کیونکہ مثال دے کر سمجھائیں امام صاحب سے کہا گیا تو فرمایا جس سے نا کی گنجائش نہ ہو یعنی کہ وہ چیزیں جن سے جاہل رہنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان چیزوں سے جاہل رہیں مثال کے طور پہ نماز ہاں جی نماز پڑھنا کتنے لوگوں پہ واجب ہے کتنے لوگوں پہ واجب نہیں ہے کیوں بیٹا یہ بتائیں گے سب پہ اگر سب پہ نماز پڑھنا واجب ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی سب پہ واجب ہے یہ کہنا چاہتے ہیں امام احمد اور روزہ ہاں جی روزہ رکھنا جن جن پہ واجب ہے ان, ان پہ یہ بھی واجب ہے کہ روزے کے مسائل سیکھیں روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے رودے میں کن کن چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے تو یہ علم لینا آپ پہ ضروری ہے ہر ایک پہ کیونکہ رودے ہر ایک نے رکھنے ہیں اور نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے چنانچہ ایک مسلمان پر جن امور پر عمل کرنا واضح ہے انہیں سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے جیسے اصول ایمان اور یہ دیگر مٹا دیں دیگر جیسے اصول ایمان اور شرائ اسلام ایمان کے اصول کون کون جانتا ہے ایمان کے اصول کتنے ہیں جی ایمان کے اصول چھ اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان نبیوں پہ ایمان اور آسمانی کتابوں پہ ایمان اور آغرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان دیکھئے بچے جانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا اچھا شرائع اسلام نماز کیمپ کرنا روزے رکھنا حج کرنا وغیرہ یہ چیزیں اسی طرح وہ محرمات جن سے اجتناب ضروری ہے جن یعنی کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور ان سے دور رہنا ضروری ہے کیوں جی آپ کا جو پانچ سال کا بچہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ کرنٹ ہے اس کے قریب نہیں جانا اور ادھر گیس ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا حالانکہ ہے صرف پانچ سال کا اسی طرح آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں حرام ہیں ان کے قریب نہیں جانا تو کون کون سی چیزیں حرام ہیں کون کون سی چیزیں سود ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ مباح اور جائز و امور و معاملات وغیرہ جن کی اسے زندگی میں ضرورت پڑتی ہے ان سب کا جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کچھ امور جو ہیں وہ واجب نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے آپ کے لیے وہ جاننا ضروری کیونکہ آپ کا ان سے وادثہ پڑتا ہے مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاب کرنے والے کے اوپر کیا واجب ہے کہ جس آفس میں جاب کرتا ہے اس آفس کے اس کے اوپر حقوق کیا ہے کیا اس کے لیے جائز ہے کہ آفس کی ڈیوٹی کے درمیان تلاوت کرے کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ڈیوٹی کے دوران جب کے کسٹمر موجود ہیں اور وہ جناب اللہ کا ذکر کر رہا ہو تسبیح پڑھ رہا ہو سبحان اللہ کہہ رہا ہو ان کاموں میں لگا ہوا ہو تو ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے اسی طرح اہل علم سے سوال کرنا بھی نہیں یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی اسی طرح کو مٹا دیں اب کیا ہوگا اہل علم سے سوال کرنا بھی علم لینا ہے اہل علم سے سوال کرنا بھی کیا ہے یہ بھی علم لینا ہے یعنی کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں آپ اہل علم سے مسئلہ جو پوچھتے ہیں یہ بھی علم لینا ہے کیونکہ جو اہل علم سے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے دین وادے اور روشن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں وہ ضروری چیزوں پر عمل کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما أَرْسَلْنَا قبلی کا اللہ رِجَالًا النحی إِلَيْهِمْ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے یہاں پہ اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں مشرقین مکہ کو جو اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بشر ہے انسان ہے اس کو ہم رسول کیسے مان لیں رسول اگر یہ ہوتے تو فرشتہ ہوتے یہ تو بشر ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اب تک وہ سارے بشر تھے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کیا تھے بشر تھے وہ قبل کے اللہ رجالا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ رجال تھے مرد تھے نو ہیل ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے فس الحل ذکر ان گن اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو اہل ذکر سے مراد کون ہے یہودی اور عیسائی کی اہل ذکر سے مراد یہاں پہ کون ہے یہودی اور عیسائی جن کے پاس تو رات تو انجیل ہے ان سے پوچھ لو بھائی کہ تمہارے پاس جو رسول آتے رہے موسا علیہ السلام عیسا علیہ السلام داوود یہ کیا تھے فرشتے تھے کہ بشر تھے فص الکری تو اہل ذکر سے قرآن بھی ذکر ہے ترات بھی ذکر ہے انجیل بھی ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو ان تعلمون تم اگر تمہارے پاس اس بات کا علم نہیں ہے یعنی کہ کہ تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ میں تھے نا اس علیہ السلام مکہ میں تھے تم ان کو مانتے ہو تمہیں پتا ہے وہ فریجتے نہیں تھے بشرتے لیکن فرض کرتے ہیں تمہیں نہیں پتا تم اتراض کر رہے ہو سے پوچھ رہو عیسائیوں سے پوچھ رہے سوال کرو بلبئی جناط و زبر کیسے سوال کرو دلائل کے ساتھ و زبر اور کتابوں کے ساتھ زبر جو ہے زبور کی جمع سے مراد کتابیں اور بلب جنات و زبر کا تعلق ویسے وہ ہو ارسلنا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں مرد بھیجے ہیں اور ان کو وعدے دلائل دیے تھے اور کتابیں دی تھیں تم لا اگر تم اس بات کا علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو تو اس عد سے کیا پتا چلا کہ جن کے پاس علم ہو ان سے پوچھنا چاہیے نا سمجھ گئے نا کتاب کے مولب یہ ایت کیوں لے کر آئے ہیں اس اسے سے پتا چلا کہ جن کے پاس علم ہو ان سے علم لینا چاہیے مسئلہ پوچھنا چاہیے ترجمے کے بعد تو یہی وہ حصول علم ہے یہ حصول لکھیں آپ ذرا یہیں وہ حصول علم ہے آگے یہ مٹا دیں جس کا طلب کرنا یہی وہ حصول علم ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے ان کے اس ایت میں جو کہا گیا نا پوچھ لو تو یہ حصول علم ہے اور یہ ہر ایک پہ فرض ہے کے کہتے ہیں اور جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے تو وہ فرض کفایا ہے وہ پہلے کی بنسبت زیادہ ضروری نہیں ہے البتہ راجے راجے کی جگہ پہ لکھیں صحیح کیونکہ کتاب کی مولف نے صحیح استعمال کیا ہے تو صحیح لفظ زیادہ وزنی ہے راجے کے مقابلے میں البتہ صحیح قول کے مطابق اس کا حصول کس کا حصول اس علم کا جو علم علم فرض کفایہ ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے البتہ صحیح قول کے مطابق اس کا حصول دیگر تمام نفلی عبادتوں میں مشہور رہنے سے زیادہ افضل ہے لو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نفلی علم لیں یعنی کہ وہ علم جو ہر ایک پہ سیکھنا واجب نہیں ہے وہ علم لینا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے نفلی صدقہ خیرات سے زیادہ افضل ہے یہ علم کا اسلام میں مقام ہے جیسا کہ امام احمد سے منقول ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا جہاد اور دیگر نفلی عبادتوں سے بہتر ہے جہاد سے بہتر ہے حالانکہ جہاد کی فضیلت آپ جانتے ہیں لیکن علم لینا یہ جہاز سے بھی افضل ہے اچھا جی امام احمد کا قول آپ کو کہاں ملے گا الفروع لبن مفلح الفروع لبن مفلح اور ابن مفلح جو ہیں یہ فوت ہوئے ہیں سات سو تریسٹ ہجری میں سیون سکس تھری اور یہ فک حملی کی کتاب ہے اور ہم نے نے اس ملک کے اندر اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام بزرگوں کو دیکھا ہے ہم نے یہ ہم کون ہیں جی ڈاکٹر عبدالسلام جی شیخ عبدالسلام بہت اچھے اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر ماشاءاللہ یہ بچے آج بڑے اچھے بیٹھائے ماشاء ماشاءاللہ بہت اچھے جی نام دینا چاہیے نام لے کر جی جی ان کو انعام دیں بہت اچھے بچے بیٹھے ہیں ماشاء مزہ آتا ہے اس طرح اللہ ان بچوں کی حفاظت کرے ان کو علماء میں سے بنائے اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر اس ملک سے مراد کیا ہے سعودیہ سعودی عرب بہت اچھے اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام بزرگوں کو دیکھا ہے عام عام علماء نہیں بزرگوں کو دیکھا ہے یہ جو کو مٹائیں اور اس کی جہاں پہ لکھیں کہ وہ کہ وہ اور ہم نے اپنے اس ملک کے اندر بعض عام بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عقیدے کی کتابوں کو ہفظ کرتے ہیں حفظ <ساست> کیے ہوئے ہیں حفظ کیے ہوئے ہیں جیسے اصول کوئی بچہ بتائے گا یہ کس کی کتاب ہے بچہ کو کس کی کتاب اصول یعنی یہ فلاسا کس کی ہے بیٹا جی محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کی اصول اضلاسا تین اصول یعنی کہ تیرا نہیں وہ بلکہ اس کے علاوہ ہیں تین اصول چنے آگے کشف شبہات کشف شبہات شبہات کا ازالہ بڑی عمدہ کتاب ہے کشف شبہات ہر اس آدمی کو یہ کتاب اچھی طرح یاد ہونی چاہیے جو کہتا ہے کہ میں توحید پہ ہوں بھائی چھوٹی سی بات ہوتی ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ صبح و شام ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ مدد صرف ایک اللہ سے مانگنی چاہیے جب آپ یہ دعوت دیتے ہیں وہ صوفی قبر پرست کہتا ہے ٹھیک ہے پھر بیوی سے مدد کیوں مانگتے ہو کہ بیوی سے کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ ٹیبل اٹھانا میری مدد کرو تو وہاں پہ پھر جناب سلفی صاحب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اتنی سی بات پہ پھنسا لیتے ہیں وہ تو اس قسم کے جو شکوک و شبہات وہ لوگ وارد کرتے ہیں ان کا جواب آپ کیسے دے سکتے ہیں کشف و شبہات یہ اس آدمی نے لکھی ہے جس کا واسطہ پڑتا رہا ان لوگوں سے جس نے ان لوگوں سے مار کھائی ہے جس کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا ہے جس کو بدنام کیا گیا محمد بن عبد الوہاد انہوں نے ایسے اعتراضات جمع کی ان کا جواب دیا کہ یہ لوگ توحید ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جواب یہ ہے صحیح بات ہے یہ کتاب اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں نہیں جانتا کہ میں آپ سے کیا کہوں پھر تو کب تک پڑھ لیں گے یہ پڑھ چکے ہیں کن لوگوں نے پڑھی تھی کھڑا کریں جس کا دورہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں تین چار بس دورہ یہ ہوا ہو کسی بھی تو پوچھ رہا ہوں میں جی جی ہزاروں مرتبہ یہ کتاب چھاپی ہے آپ نے دی صحیح بات ہے بڑی قیمتی کتاب ہے بڑی قیمتی کتاب ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ کا بیٹا ہے نا جو انقریب کسی یونیورسٹی میں جانے والا ہے اس کو یہ سکھا دینا کافی نہیں ہے کہ بیٹا توحید پہ رہو شرک نہ کرو توحید پہ رہو شرک نہ کرو بھئی اس کو بتائیں شرک کون کون سی چیزیں ہیں اور اگر آپ اعتراض ہو تو آپ کیسے جواب دیں گے یہ ابا جی کو معلوم ہوگا تو بیٹے کو معلوم ہوگا نا چلیں جی کشب و شبہات اور کتاب و تو یہ کتابیں کہہ رہے ہیں شیخ اسلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی زبانی کن کو عام بزرگوں کو اسی طرح اداب المشی الاَصلاح بھی یاد رکھتے ہیں اداب المشی الاسلاح یہ فکر کتاب ہے نماز کے لیے جانے کے آداب کیا ہیں اور پھر اس کے ساتھ شیخ نے اس میں نماز کے کچھ احکام زکوۃ کے احکام اور روزوں کے بارے میں کچھ لکھ ڈالا ہے تو بڑی اہم کتاب ہے یہ بھی یہ سب امام محمد بن عبد کی دعوت کے آثار اور اس کی برکات کا نتیجہ ہے یہ کیا ان کتابوں کا یاد کرنا ان کے عام بزرگوں کی کتابیں یاد ہیں یہ امام محمد عبد کی دعوت کے نتائج ہیں اور ان کی برکات کا نتیجہ ہے امام سعود بن عبد العزیز اول یہ اول کیوں کہا ہے جی ہاں ہاں دیکھیں موجودہ بادشاہ کون ہے سلمان بن عبدالعزیز ان کے ایک بھائی ہیں سعود بن عبد العزیز جو ان کے بار عزیز کے بعد بادشاہ بنے تھے وہ مراد نہیں یہاں پہ اس لیے انہوں نے کہا کہ سعود بن عبد العزیز ابل یہ فوت ہوئے ہیں بارہ سو انتیس میں اور اٹھارہ سو چودہ کیا کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں آپ لوگ عیسوی عیسوی اٹھارہ سو چودہ عیسوی تو امام سعود بن عبد العزیز اور یہ وہ سعود ہیں جن کی بنیاد پہ کہتے ہیں الم لیا وہ ان کی وجہ سے کہتے ہیں ان کی وجہ سے یہ اول ٹھیک ہے تو امام سعود میں عبدالعزیز اول اور امام فیصل بن ترکی یہ فوت ہوئے ہیں بارہ سو بیاسی ون ٹو اے ٹو آپ کو پتہ ہے سعودی حکومت کے کتنے مراحل ہیں پہلے سعود بھی عبدالعزیز نے سعودی حکومت قائم ہوئی پہلے اس کو ختم کر دیا گیا ان کے اوپر ظلم ہوا آگے پیچھے ان کو ہونا پڑا پھر دوبارہ سعودی حکومت قائم ہوئی پھر وہ ختم ہوئی پھر تیسری بار حکومت قائم کی ہے موجودہ بادشاہ کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تو سعودی حکومت کے تین مراحل ہیں تو یہ سعود بن عبد العزیز اول جو ہیں یہ پہلے مر لے کے ہیں اور فیصل بن ترکی دوسرے مر لے کے ہیں تو انہوں نے ان کتابوں کی تعلیم کو سعودی حکومت کی تمام مساجت میں واجب کر دیا تھا اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں یہ کتابیں پڑھائی جائیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ان کتابوں کو عام لوگ اور طلبا زبانی یاد کرنے لگ گئے تھے وہ لوگ اس سے اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جو تاریخی خبروں کا اہتمام کرتے ہیں یعنی کہ جو جن کے پاس تاریخ کی معلومات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سعود بزیز اور امام فیصل بن ترکی کے زمانے میں یہ کتابیں مساجد میں واجبی طور پہ پڑھائی جاتی تھیں اور بہت سارے وہ بزرگ آزاد بھی جانتے ہوں گے جو اس, جو, اس جو اس وقت موجود ہوں گے جو اس وقت موجود ہوں گے یہی راز ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک بدات و خرافات کی علیشوں سے آج تک پاک ہے علیشوں سے مراد کیا گنگئی کیونکہ اگر عام لوگوں کے اندر عقیدے کا علم نہ پھیلا ہوتا تو ان کے یہاں ضرور شرک و بدات کی علیشیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں۔ لیکن علم ہی وہ مضبوط قلعہ ہے جو بہت ساری برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے So, علم رہنا نہای ضروری ہے اور حصول علم کا کہاں تک پڑھیں اور حصول علم کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے اچھا اب یہ تو کہتے ہیں پہلا اصول کیا تھا علم لینا اب علم لینے کا طریقہ کیا ہے کہتے ہیں حصول علم کا علم کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کی تحدید بہت مشکل ہے کہ ہر شخص کو کسی ایک طریقے کا پابند بنا دیا جائے کوئی علم لے گا آن لائن کوئی لے گا مسجد میں آ کر کوئی کیسے لے گا کوئی کیسے لے گا البتہ ہماری نظر میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جس پر ہمارے علماء قائم ہیں اسی تعلق سے اسی تعلق سے شیخ علامہ عبدالرحمان بن صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ آپ کے فتوا میں ہے کہ ایک طالب علم کس نہ کی کتابوں کو پڑھے اس کی تعین حالات و ظروف کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے پاکستان میں علم لینے کا طریقہ اور ہوگا انڈیا میں اور ہوگا سعودیہ میں اور ہوگا مثال کے طور پر جیسے مدارس آج کل ہیں پاکستان انڈیا میں یہاں پہ ایسے نہیں ہیں یہاں پہ اسکولوں میں اور سرکاری یونیورسٹیوں میں علم سکھایا جاتا ہے تو مختلف حالات کے لحاظ سے ہماری نظر میں بہتر یہی ہے کہ طالب علم ان مقررہ اس مقررہ نصاب کو پڑھنے اور اسے یاد کرنے میں کوشش صرف کرے جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے اگر اسے لفظن لفظن زبانی یاد کرنے میں دشواری ہو یا کسی طرح کی پریشانی ہو تو اسے بار بار پڑھ لے تاکہ اس کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے یعنی کہ جو نصاب مقرر ہے اسے زبانی یاد کریں اگر زبانی نہیں یاد کر سکتے تو پھر بار بار پڑھتے رہیں بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اس کا معن و مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے پھر تفسیر و توضیع کی خاطر اس فن کی دیگر کتابوں کو پڑھیں تاکہ اس فن کو اچھی طرح سمجھ لیں چنانچہ اب مثال دے کے سمجھائیں گے یہ بات پہلے شاید آپ نہ سمجھ سکے اور مثال دے کے سمجھائیں گے چنانچہ اگر طالب علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ ج نامدی القیدہ اسما و صفات کے بارے میں شیخ محمد عبد کی کتاب الاصول الصلاخا اور کتاب التوحید اور فکر میں دلیل الطالب یہ مرعی الکرمی کی ہے مرعی الکرمی کی یہ فقہ حمبلی میں ہے اور زاد المستکن اس کی وضاحت ہو چکی ہے پہلے اور حدیث میں مرام اور نہب میں الاجرومی یا کوئی یاد کر لے کتنی کتاب یہ چار پانچ کتابیں ہوگی کہتے ہیں ان کو یاد کر لیں پھر ان متون کو سمجھنے کے لیے ان کی شروع شرحوں اور اس فن کی دیگر کتابوں کا مراضہ کر لے کے موضوع پہ اور بھی کتابیں ہیں وہ اوپر دیکھ کے پڑھ لیں عدالیہ کو زمانی یاد کر لیں ایسے ہی القدہ واسیہ زبانی یاد کر لیں اور دیگر کتابیں اس مئو صفات کی اوپر دیکھ کے پڑھ لیں تو ایسی صورت میں ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھ لے گا اس لیے کہ ایک طالب علم جب اصول کو یاد کر لیتا ہے اصول یہ اصول کی کتابیں جو ذکر کی ہیں تو اس فن میں اسے تامہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس فن کی دیگر چھوٹی اور بڑی کتابیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جب عقیدہ واسیہ آپ زبانی یاد کر لیں گے تو پھر اس موضوع پہ جو دیگر کتابیں اسماؤسواد کی وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی لیکن جس نے ان اصول کو ضائع کر دیا اصولوں کی جگہ پہ اصول کر دیں وہ ان اصول سے محروم ہو جاتا ہے جو ان نفع بخش علوم کو سیکھنے کا حریث ہوگا اور اس پر اللہ کی مدد چاہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے علم میں برکت ادا کرے گا لیکن جو طلب علم کے میدان میں اس نفع بخش طریقے پر نہیں چلے گا وہ ان برکتوں سے محروم رہے گا سوائے محنت و مشقت کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا جیسا کہ تجربات اور مشاہدوں سے واضح ہے یہ بڑی اہم بات ہے عام میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک دورہ کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا پانچواں کیا لیکن کچھ ذہن میں محفوظ نہیں ہے تو طریقہ کیا ہے کہ ہر فن میں ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں اسے زبانی یاد کریں اور پھر دیگر کتب کا مطالعہ کرتے رہا کریں اوپر دیکھ کے پڑھتے رہا کریں پھر آپ دیکھیں آپ کے علم میں کیسے اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کل بھی آنے کی توفیق دے اللہ ہمت دے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے آج اور بہت کچھ انشاءاللہ کل بھی حاصل کریں گے اور کچھ باتیں اگر آپ نے نہ بھی سمجھ سکے یہاں پہ آنے کا ادر و ثواب ملے گا ایک ایک قدم پہ ایک ایک سیکنڈ پہ ایک ایک منٹ پہ تو انشاءاللہ یہ وقت جو آپ نے دیا یہ قبر میں کام آئے گا یہ وقت جو آپ کل دیں گے انشاءاللہ یہ قبر میں کام آئے گا یہ روزے آخر میں کام آنے والا ہے اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی کل غائب نہ ہو انشاءاللہ یہ دس اصول پڑھ لیں بہت مفید ہیں بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ میں اتنی ہمت ہو کہ کل جب آپ آئیں تو آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب بھی ہو پی ڈی ایف آج لیتے جائیں اس میں واٹس اپ میں روش بھائی سے یا کس بھائی سے اور کون لے جی جن کے پاس پی ڈی ایف ہے یہ گروپوں میں بھیجا گیا شکشا بتا رہے ہیں تو آپ پرنٹ نکلوائے اور دورے میں علم لینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اللہ رب العزت ہمیں علم لینے کی توفیق بخشے اور اسے قبول فرمائے اور رودے کے آمد ہماری نجات کا سبب بنائے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سینٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان احباب کا جو ایسے دورے میں تعاون کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ سب کو ذائقے کے ساتھ بڑے آسان انداز میں آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں. آپ کافی ہو گیا ہے جیسا کہ شیخ نے کہا کہ کل بھی دورہ ہوگا اور کل دورہ انشاءاللہ یہ شہر کی نماز کے بعد شروع ہوگا دوپہر میں کھانا بھی رہے گا جو لوگ آتے ہیں خواتین بھی الحمد للہ ہماری دورہ شیخ کیا رکھا گیا ہے ورنہ یہ تھا کہ اوپر کریں گے تو آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی بھی حصہ ہیں ہمارے سماج کا ہمارے جو ہے معاشرے کا تو ان کی بھی اصلاح اور ان کو بھی حل دینا ضروری ہے اسی کے خاطر دورہ یہاں مسجد کے اندر رکھا گیا تو کل کے بعد شروع ہوگا اور پھر ڈھائی بجے کھانا ہے اس کے بعد مسجد تک ان شاء دورہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ رجد آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور کتاب ساتھ میں لے کر کے آئیں اور بچے بھی آئیں انشاءاللہ ہمارے جو مطامن ہے ان سے گزارش ہے کہ کل بچوں کے لیے انعام لے کر کے تقریباً دس بارہ بچے ہیں ان کے لیے انعام تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ماشاءاللہ بچوں نے جو ہے اس بات بہت زیادہ جواب دیا ہے جی ہاں کل کے یہ حالی بنیں گے اور ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں بچوں کا خواتین کا لوگوں کا کہ آپ لوگ شریف ہی اور انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور آپ لوگ شرکت کریں گے جزاک اللہ خیر کھانے کے انتظام اوپر کیا گیا ہے آپ لوگ اوپر جائیں اور صفائی کا خیال رکھیں اور ایک ایک شہر میں سے سات سات لوگ بیٹھ جائیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ کل جوہر کے بعد انشاءاللہ دورہ شروع ہوگا جوہر کے بعد دعوا سینٹر میں پڑنا مزا کو آپ پہلے بھی کسی دورے میں شریک ہو گئے نہیں نہیں میرے کسی دور میں شریک ہوئے ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو دیکھا ہوا ہے جی جی بیٹا کیا ہل <سؤال> ہے ابو کو سلام کہنا ہے ٹھیک ہے بول مل